اسی کی گواہی معتبر ہوتی ہے لہذا گواہ جو موجود ہے وہ گواہ ہے کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی واقعہ ہوا ہے کوئی قتل ہو گیا ہے کچھ اور قسم کا کوئی جرم ہوا ہے تو جو اس وقت موجود تھا وقوعے کے وقت وہی تو گواہی دینے کا حل ہے لہذا موجودگی کی بنا پر گواہ اور اسی معنی میں اس کے معنی مددگار کے بھی ہیں اس لیے کہ جو موجود ہوگا وہی مدد کرے گا نا آپ کا دوست ہے بہت جگری دوست ہے بہت وفادار ہے بخری سے موجود ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب موجود نہیں ہے تو آپ کی مدد کیسے کر سکے اسی معنی میں یہ لفظ آیا ہے ودو شہدا کو مند اللہ ان کن تم فربی مما نزلنا اعلیٰ آبدنا فاتوب صورت ان مصری ودو شہدا کو مندوللہ ان کل تم اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے تو پھر تم بھی اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آ اور اس کے لیے جس کو تم چاہو اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو جمع کر لو سب کو اپنی ساری صلاحیت جو ہے اس کو مشتبہ کر لو اور آ مقابلہ کر لو اگر تم سچے ہو یعنی سلوا تمہیں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ صرف تم بات بنا رہے ہو تمہارا دل تو گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہاں شہدا کے معنی مددگار تھے بہرحال لیکن یہاں پہ اصطلاح شہید کون ہے جو اللہ کی طرف سے لوگوں پر گواہی قائم کرے دنیا میں خود قائم کرے اپنی دعوت کے ذریعے سے ابلاغ کے ذریعے سے بات کو واضح کرنے کے ذریعے سے اور پھر یہ کہ قیامت کے دن بھی کھڑے ہو کر وہ گواہی دے کہ اللہ میں نے تیرے اس بندے تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا لہذا اب یہ رسپانس اس معنی میں شہادت کا لفظ منصب رسالت کے لیے قرآن مجید میں انتہائی کثرت سے استعمال نسول گواہی دیتا تھا حق کی تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سلسلہ بند ہو چکا اب جو ہے اس, اس فرید منصبی کو اب امت کو ادا کرنا ہے بحثیت مجبوری امت کا فریضہ رسالت لیکن وہ جو شخصی رسالت تھی وہ نبوت کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو چکی لیکن اسی لیے میں نے ماضی کا کا استعمال کیا نبی گواہی دیتا تھا حق کی اپنے قول سے اپنے عمل سے جو کہتا تھا کر کے دکھاتا تھا تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہ ناقابل عمل نہیں ہے بات جس کی طرف کی بلایا جا رہا ہے یہ صرف کوئی ایسے ہی لفاظی نہیں ہے بلکہ قابل عمل ہے اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نظام کو قائم کر کے دکھا دیا کہ یہ نظام قائم ہو سکتا ہے قائم کیا جا سکتا ہے چلا کے دکھا دیا تاکہ حجت اپنے آخری درجے کو پہنچ جائے جس کا نام اتمام حجت ہے چنانچہ قیامت میں اب یہ رسول کھڑے ہوں گے اور وہاں اب یہ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے میں نے تقریباً پندرہ سال پہلے اس موضوع پر بڑی مفسر تقاریر کی تھی قرآن کا فلسفہ شہادت اور اس کے کیسٹ میرے موجود ہیں اس وقت مطلب تو میں صرف اشارات پر اتفاق کرنے پر مجبور ہوں قیامت کے دن وہی وہ کھڑے ہو کر گواہی دیں گے فقہ فائزہ جے نام انکل امت ان بے شہید ان بے یہ آیت جو ہے سورہ نسا کی آیت نمبر اکتالیس اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی بڑا بہت ہی یعنی ہمارے لیے عبرت والا بھی ہے سبق آموس ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سنا انہوں نے عرض بھی کیا حضور آپ کو سنا وہ افرچ ناضب ہوا ہے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور نزت حاصل ہوتی ہے اب وہ امتسال ان حکم کی امتسال میں انہوں نے سورہ نساک کی اختلافیں شروع کی پہلی آیت سے پڑھتے جا رہے ہیں دائر بات ہے چشمے تصور سینس دیکھ سکتا ہے کہ گردن جھکائے ہوئے وہ پڑھ رہے ہوں گے انہیں حضور کے تاثرات کا کیا ہے ان کے کیا چہرے کے اوپر آسار ہے جب اس آیت پر پہنچے اکتالیسویں آیت پر تو کی فزا جینا بالکل امت ان شہید ان جینا بے کا اللہ کیا ہوگا اس دن جس دن کے ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں من کل امت ان, ان. ہر امت پر جو بھی اس کے لیے رسول بھیجے گئے تھے الحمۃ وسلام وہ کھڑے ہو کر جیسے کہ عدالت میں پروسیکوشن وٹنس ہوتا ہے وہ گواہی دے گا کہ اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا تھا ناؤ دیا اب یہ جواب دیں اپنے طرز عمل کے لیے یہ ذمہ دار ہے اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان کے خلاف اس لیے کہ علا کا سلا جب بھی آتا ہے وہ مخالفت کے لیے ہوتا ہے جیسے کہ وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے القرآن حجت القا اور آنے کا قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا القرآن حجت الکا او آنے کا اسی طرح شہادت کسی کے حق میں ہوتی کسی کے خلاف ہوتی یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے ہر شخص جو گواہ کی عرصے سے پیش ہوتا ہے وہ گواہی کسی کے حق میں جائے گی کسی کے خلاف جائے گی لام کے ساتھ یہ سورج نشا میں آئی یادینامن قوامین بالکش شہدا للہ اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے للہ نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اکثر و بیشتر یہ آیا ہے خاص طور پہ وہ نوٹ کیجئے قیامت کے دن جب ہمارے اپنے آزاؤ جوارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو ہم کہیں گے ریما شاہد تم ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں ہو کر ہمارے اپنے و جوارے ہو کر ہمارے خلاف دھائی دے رہے ہیں شہید اور ہمارے آزا و جوارے کہیں گے آئے انتخن اللہ انتخل اللہ شے اللہ نے اس ہستی نے جس نے ہر شے کو لطف اور گویائی اٹا کی آج ہمیں بھی گویا اٹا کر تو یہ آلہ شہادت حق میں تو کے ساتھ شہادت خلاف اللہ کے ساتھ اور جہاں بھی رسالت کے لیے لفظ آیا ہے اللہ کے ساتھ آیا ہے انا ارسلنا ال کم رسول شاہدن کم کما ارسلہ رسولہ دیکھو لوگوں ہم نے بھیج دیا تمہاری طرف اپنا ایک رسول تمہارے خلاف گواہ کی حیثیت سے جیسے کہ ہم نے فرعول کی طرف ایک رسول بھیجا تھا اس لیے کہ رسول دنیا میں تو لوگوں کو حق دعوت دیتا ہے بلاتا ہے وہ رحمت خدا کا مظہر بن جاتا ہے لیکن کن کے لیے جو اس کی دعوت کو قبول کرے جنہوں نے رد کر دیا اب ان پر تو حجت قائم ہو گئی قیامت کے دن کھڑے ہو کر وہی رسول جو ہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا میری طرف سے کمی نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ حجت الدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ سوال لاکھ کا مجمع تھا یہ سوال کر کے اور جواب لے لیا گواہی لے لی اللہ حلبلکھ تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں میری طرف سے حق تبلیغ میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی اور پورے مجمے نے یک زبان کہا ان نش د کا قت بلکتا و دیتا ہم گواہ ہیں حضور کے آپ نے حق رسالت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا ہماری شیرخائی کا حق ادا کر دیا بلکہ ایک روایت میں اور زیادہ تفصیل ہے انہنا نشو ان کا کتب لگتل رسالت آ و دیتل امانتا و نستل امتا و کشفتل امتا ہاں گواہ ہیں آپ رسالت کا حق دیا امانت کا حق ادا دیا ہماری شیرخائی کا حق دیا اور اندھیرے جو تھے گمراہی کے ان کے پردے چاخ کر دی اب حضور نے پھر نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف اور انگوشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور لوگوں کی طرف اللہ مشرد اللہ مشرد اللہ مشتی مرتبہ لاتو بھی گوا رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچانے کا حق ادا کر دی اور پھر فرمایا لوگوں سے فرو مل شاہد الغائبہ اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں یہ ہے اصل میں امت کا فریض رسالت اللہ نے بھیجا ہے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے امت کے حوالے کیا اس لیے کہ میں تو بھیجا گیا ہوں پوری نو انسانی کے لیے ممار صلاح کا اللہ کا فق اللہ سے اور ابھی تک اتبام حجر تو اگر ہوا تو صرف جزیرہ نمایا عرب کے لوگوں پر ہوا ہے آپ کے ابھی تو صرف خطوط ہی گئے نا کیسر کو گیا کسرا کو گیا ایران کے لوگوں کو ابھی کیا پتا وہ دعوت کیا ہے رومیوں کو کیا پتا وہ دعوت کیا ہے اس کے دلائی کیا ہے اس کا کوئی اتمام, ہے؟ اتمام جو ہے دعوت کا اتمام حجت کی حد تک تو کوئی فرید ادا نہیں ہوا تو یہ کام اب تمہیں کرنا ہے مسلمانوں پر یو بل شاہد الراہبہ اب اس کو نوٹ کی دے یہ ہے اصل میں شہادت اور اس کو مفہوم کی کو بیان کیا گیا قرآن مجید میں دو جگہوں پر سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور سورہ بقرہ کے اندر بھی وہ مضمون آیا سورہ بکرا کے الفاظ و کزال قالنا کم امتم وفق الکون شہداس و یقون رسول علیہ شہیدا اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم پوری نو انسانی پر گواہی دو حجت قائم کرو اور ہمارے رسول تم پر گواہی قائم کریں اور حجت قائم کرے وہ گواہی ہے کہ جو قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی فقہ فائدہ جے نام کل بے شہید جے نابک ال شہیدہ اور اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے یوم یبد الزین کفر واسم الرسول بحم العب ولا یقب اللہ حدیثہ اس دن تو جن لوگوں نے اس دنیا میں انکار کیا تھا کفر کیا تھا نافرمانی کی تھی وہ اس روز تمنا کریں گے کاش کسی طریقے سے زمین میں ہم جو ہے دھس دھسا دیے جائیں ہمارے اوپر زمین برابر ہو جائے ہم نیست و نابود ہو جائیں ہمارا وجود نہ رہے لیکن وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں یہی مضمون سورہ حج کے آخر میں آیا تھا بجاہدوں فلاہ حق کا جہادی اور یہ جہاد کس لیے ہوگا وہ اجتبا کم تمہیں چن لیا ہے اپنے نصیب پر فخر کرو اس سلسلہ رسالت میں ایک لنک کی حیثیت سے اب امت محمد جو ہے ہمیشہ کے لیے تاقیام قیامت اس کے ساتھ ٹانگ دی گئی ہے اس لیے کہ اسی رکو میں سورہ حج کے آخری رکو میں پہلے آیا تھا اللہ یستفی من الملائے کا من الناس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پر انسانوں میں سے بھی اور اب اس کے بعد فرمایا ہو و اب آخری رسول تو ہمارے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب بقیہ نور انسانی تٹا قیام قیامت یہ شہادت کی ذمہ داری ادا کرنا تمہارے ذمہ ہے جاہدو فی اللہ حق کا جہادی ہو وج اور طرح سے آگے چل کر کس لیے میں محنت کرنی ہے لے تک لے یقول رسول و شہید المقول و شہد یہ ہے اصل مفہوم شہادت کا علو قرآن یہی وجہ کہ تمام رسول شہید کہے گئے حالانکہ رسول تو قتل ہوئے ہی نہیں نہ امبیا ضرور کو قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کو قتل نہیں ہوا بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام رسول تھے جب ان کو قتل کرنے کی کوشش ہوئی اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا وہ ماں قتل ہو وہ شبہ اللہ رسول قتل نہیں ہو سکتے نبی البتہ ضرور قتل ہو سکتے بارہ اس بحث کو چونکہ یہاں پر شہید کا عام لوگوں میں مفہوم لیا مقتول فی ابھی اللہ تو اس کی وجہ سے وہ الجھنیں پیدا ہو گئیں کہ جس کی بنا پر اس آیت کی اصل عظمت جو ہے لوگوں پر منتش نہیں ہوئی اب آپ سمجھئے اصل میں دیکھیے جی وہ ذرا یہاں پہ دوسری فلم لگا دی جائے یہ جو اصطلاحات ہیں صدیقیت اور شہادت اس کی اصل حقیقت کو سمجھئے آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ کی جو چھٹی آیت ہے پانچویں آیت میں آتا ہے ایک دن المستقیم چھٹی آیت میں آیا سراۃ النزین انمتا ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا لیکن وہ کون لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہوا اس کی کوئی وضاحت وہاں نہیں ہے اس کی وضاحت سورہ نساء کی آیت نمبر انسٹھ انہتر میں ہے جو نیچے لکھی ہوئی ہے وہ میوتے اللہ و جو کوئی بھی اطاعت کا حق ادا کر دے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی پلا کمال نزینا نم اللہ تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور وہ کون ہے مین نبی و صدیقینا و شہدائے و صالحینہ <رَفِقًا> یہ منعم علیہم چار گروہ ہیں انبیاء سدیقین شہداء اور صالحین یہ جو الفاظ ہیں اب نبوت ہے ٹاپ پر یہ چار مراتب ہیں بیس لائن کیا ہے صالحیت صالحین یہ گویا کہ بیس لائن ہے اس کے اوپر شہداء اس کے اوپر صدیقیم اور سب سے اوپر انبیاء ظاہر بات ہے کہ نبوت تو پہلے بھی ہمیشہ وہ بھی شہ تھی نہیں تھی کوئی شخص اپنی محنت سے مشقت سے ریاضت سے عبادت سے کسی طریقے سے کسی سلوک سے کسی طریق سے کسی شریعت سے کسی طریقت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا تھا یہ خالص وہاں بھی جس کا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تو یہ تو آؤٹ آف باؤنس ہے تو گویا کہ عام انسانوں کے لیے تین درجے کھلے ہوئے ہیں صالحین شہداء اور صدیقین اب ان کا اصل میں مفہوم کیا ہے یہ جان یہ جو دو کیٹیگریز ہیں اور ذرا نوٹ کیجیے سورہ مریم میں دو رسولوں کے بارے میں دو انبیاء کے بارے میں فرمایا ان کان کا نہ نبیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی حضرت حفیظ کے بارے میں بھی علیہ السلام اور دو کے بارے میں فرمایا رسول ان نبیا یہ بھی ایک خاصا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اب اس کو سمجھیے کہ انسانوں کی شخصیت اللہ تعالی نے جو بنائی ہے جو پرسنلٹی پیٹرن ہے پرسنالٹی اسٹرکچرز ہیں ان میں دو کیٹیگریز بہت نمایاں ہیں جدید سائیکالوجی میں آپ انہیں کہتے ہیں ایکسٹروورڈس اینٹروورڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں غور و فکر کرنے والے دروبین سوچ وچار میں منہمک تنہائی پسند طاہر بات ہے تنہائی پسند ہے تو وہ غور و فکر سوچ بچار سلیم الفطرت ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں فعال بھاگ دوڑ کرنے والے ایکسٹروورس باہر کی دنیا میں مگن ہیں اندر جھانکنے کا انہیں موقع ہی نہیں ہوتا نہ اس کی انہیں فرصت ہے نہ اس کا ان کا مزاج اور ذوق ہے بلکہ یہ کہ وہ باہر کی دنیا سے اندر مگن مل رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے مجلس میں بیٹھے ہیں خوب بہسم بحثا ہو رہی ہے خوش گپی ہو رہی ہے تو بھی ہے ایک کیفیت یہ ہوتی ہے یہ زیادہ حقائق کی طرح متوجہ نہیں ہوتے ایکسٹروورس اینٹروورس بہت شاد لوگ ہوتے ہیں ایم بی ورس جن کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ہوں اور توازن کے ساتھ ہوں بلکہ اکثر و بیشتر اگر یہ دو چیزیں کسی میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کا توازن پر قائم رہنا کیونکہ مشکل ہوتا ہے اسی لیے ایم بی ویلنس کا جو لفظ ہے وہ اچھے سینٹ میں استعمال نہیں ہوتا آدمی یکسو ہوگا یک روقا ہوگا تو وہ زیادہ اسٹیبل رہے گا اور اگر ایمبی میڈنٹ ہے تو اس کے اندر جو ہے انسٹیبلٹی کے امکانات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں دونوں چیزیں موجود ہوں اور توازن کے ساتھ ہوں اور جمی ہوئی ہو تو اس کی قابل مثال تو ایک ہی اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی آپ کو انبیاء میں بھی دو کیٹیگریز ملیں گی جیسے کہ آپ کو صحابہ کرام میں دو کیٹیگریز ملتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالان عنہ شروع سے نیکی طبیعت کے اندر رقیق القلبی کسی کو دکھ میں دیکھنا تو تڑپ اٹھنا کسی کے تکلیف میں دیکھنا تو اس کے لیے تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کرنا پھر یہ کہ سلیم الفطرت ہیں کیسے ممکن ہے کہ بدھ کو سجدہ کرے اور یہ توحید جو کہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے وہ جو عہد کر کے آئے تھے السطوں میں رب کم اس کے اثرات موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکری صدیق نے کبھی بھی کوئی کسی بدھ کو سجدہ نہیں کیا کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا کبھی بدکاری نہیں کی وہ یہاں کہ ایک صاف ستھری شخصیت ہے اندر سے فطرت بھی پاک اور سلیم اور کردار اور اخلاق جو ہے وہ بھی عمدہ اب ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے سامنے جب نبی کی دعوت آئی تو جیسا کہ میں نے آر کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی تاخیر ہو ایک ابو بکر جو کہ اس کے مقام پر سب سے اونچے ہیں اور دوسری مثال امت میں صدیق ثانی جو ہے حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کی دعوت سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں سر فیرس حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ اچھا دوسری طرف ہم دیکھیے حضرت عمر ہے حضرت حمزہ ہے چھ برس بیت جاتے ہیں مکے میں اور ان کے کانوں پر جو ہی نہیں ریگ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے دو مثالیں اس لیے دی ہیں کہ حضرت عمر تو چونکہ کوئی قرابت داری نہیں ہے ایسی نزدیکی حدور کے ساتھ تو اس میں تو خیر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی اس میں عوامی کار فرما ہو لیکن یہ کہ حضرت حمزہ تو حضور کے چچا ہیں خالہ زاد بھائی ہیں دودھ شریک بھائی ہیں ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جولی ہیں اور انتہائی محبت کرتے ہیں حضور کے ساتھ بتائیے کون سا حجاب ہے کیوں نہیں ایمان لائے چھ برس تک تم تک ایمان نہیں لائے اس لیے کہ توجہ ہی نہیں ہے سیر و شکار لی اپنے روز. کمان لی تلوار لی نیزہ لیا نکل گئے کئی کئی دن سے کے اندر رہے شکار کرتے تھے یہ غور و فکر سوچ بچار یہ کائنات اس کا بنانے والا زندگی زندگی کا مقصد کیا ہے مال کیا ہے یہ توجہ ہی نہیں صرف عدم توجہ ہی اور کوئی وجہ ہی نہیں حضور سے کوئی انعد ہونے کا سوال ہی نہیں کوئی دشمنی ہونے کا سوال ہی نہیں کوئی منفی جو ہے عامل سرے سے موجود نہیں سوائے آدم توجہ ہی چھ برس لگے ہیں اور وہ بھی جذباتی طور پر ایمان لائے ہیں شکار سے واپس آئے تھے وہ جو سوبیا غالباً کنیز کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ اس نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی زیادتی کی آپ کے بھتیجے پر بہت گستاخی کے ساتھ پیش آیا بس وہ جو ایک محبت تھی اس نے جوش مارا ہے سیدھے گئے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہ اپنی اس پارٹی کو لے کر اور کمان دے کر ماریا سر کہ تمہاری یہ ہمت کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور پھر اسی وقت کا اچھا چلو میں اس پر ایمان لاتا ہوں آؤ کرو مقابلہ یہ شان ہے حضرت حضرت حمزہ کے ایمان تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیے ان دو شخصیتوں کا فرق کو اگر نہیں سمجھیں گے تو یہ جو ہے شخص سناسی اس کا نام ہے یہ جو مختلف اللہ تعالی نے مزاج بنائے ہیں انسانوں کے ان کا جب تک فہم اور شعور نہ ہو یہ آئے سمجھ میں نہیں آئے گی اور یہ صدیقیت کسے کہتے اور شہادت کسے کہتے ہو, یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی شہید کے معنی صرف مقبول ہی ذہن میں رہ جائیں گے اور یہ جو اصل جو حقائق اور معارف ہیں قرآن مجید کے ان سے بحروی رہے یہی معاملہ حضرت عمر کا ہے ان کے ہاں تو پھر یہ بھی ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ وہ عصبیت جاہلی اتنی تھی اپنے آبائی دین آبائی عقائد شاہ اچھا, محمد اس کی نفی کر رہے ہیں یہاں تک کہ آخر میں آکر وہ دشمنی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ فیصلہ کر کے نکلے ہیں گھر سے کہ آج تو میں کام تمام کر دوں گا تلوار لے کر کے کم وٹ میں جو ہو سو ہو اصل میں جو چیز روکتی تھی انہیں وہ یہ تھی کہ بنو ہاشم پناہی کرنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر ہم نے محمد کو کوئی گزن پہنچا دیا تو یہ کہ ہماری جو قبائلی جنگ شروع ہو جائے گی بنو ہاشم جو ہے ان کے اس کے خلاف جو ہے انتقام لینے پر کھڑے ہو جائیں گے تو یہ آپس میں ہمارا جو ہے اتحاد وہ پارا پارا ہو جائے گا ہماری جو حیثیت ہے عرب کے اندر وہ بجرو ہوگی ان کے لیے صرف رکاوٹ یہ تھی آخر میں آیا تنگ آمد بجنگ آمد جسے کہتے ہیں کم وٹ میں گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے بیوی شوہر سے جدا ہو رہی ہے شوہر بیوی سے کٹ گیا ہے والدین سے اولاد علیحدہ ہو گئی اب میں تو جو ہو سو میں تو قطع کر دوں گا میں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عن حزیفہ ابن عطبہ وہ ایمان لا چکے تھے انہوں معلوم نہیں تھا پوچھا کہاں چلے عمر کیا بات ہے آج وہاں کو جوش ہے جلال ہے کہ بستی کہ میں نے فیصلہ کر لیا میں تو آج یہ جھگڑا ختم کر کے آؤں محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں بڑی حکمت سے انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا تمہارے تو اپنے بہن بہنوں وہ ایمان لا چکے ہیں یہ ڈائیورٹ کیا اب جو غصے میں آگ ببولا ہو کر بہن ہے فاطمہ بنت خطاب حقیقی بہن شوہر ہیں جو یقرۂ مبشرہ ہیں سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما اب وہاں جو گئے ہیں غصے میں بھرے ہوئے ٹھکرایا ہے دروازہ اندر وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور فوراً انہوں نے جو ہے خباب عرت آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان قرآن پڑھانے کے لیے سورت کی آیات نادر ہوئی تھی بہرحال جا کر جو ہے مارنا شروع کیا ہے انہوں نے چھپایا اپنے خباب کو تو بہنوئی کو حضرت سعید کو مارنا شروع کیا بہن درمیان میں آئے ان کے بھی ایک ٹپڑ ایسا لگایا ہے چہرہ رحان ہو گیا لیکن بہن کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار دو اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا اسے ہم چھوڑیں گے نہیں اس پر ایک دم یوں سمجھیے کہ انقلاب صرف اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے تمہیں دانی کے سودے قراتے تو دگر کرد تقدیر عمر وہ قرات نہیں تھی یہ جملہ تھا کہ یہ عظیمت یہ ہمت یہ حوصلہ سن سے نازک میں بس وہ سوچنے پر آمادہ ہوگا تو ایموشنل جو ہے معاملہ یوں سمجھیے کہ جیسے اندر تو سب کچھ تھا اوپر خول آیا ہوا تھا اس خول کے اندر سراخ ہو گیا بس لیکن اس خول کا سوراخ جو ہے وہ کسی دلیل سے نہیں منطق سے نہیں غور و فکر سے نہیں وہ ہوا ہے جذباتی طور تو دو عظیم ترین شہدا اس امت کے حضرت حمزہ و حضرت عمر اور دو عظیم ترین صدیق اس امت کے حضرت ابوبکر حضرت عثمان یہ مضمون ابھی ہمیں اگلی نشست میں آگے چلانا ہے اس لیے کہ یہ معرف و حقائق قرآنی کا ایک اہم باب ہے جس پر بدقسمتی سے جتنی توجہ ہونی چاہیے تھی میرے علم کی حد تک اتنی توجہ کسی نے نہیں کی بارک اللہ علی کم فی قرآن عظیم و نفاانی ویا کم بل آیا